سورت الانفال یہ مدنی سورت ہے انفال کے اصطلاحی معنی مال غنیمت کے ہیں لفظی معنی انفال کے ہیں ایکسٹرا وہ چیز جو کہ زائد ہو نفل کی جمع ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یس النا الانفال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں یہاں پر پس منظر میں جنگ بدر موجود ہے جنگ بدر پہلی جنگ تھی جو کہ لڑی گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ اس جنگ میں کافی سارا مال غنیمت آیا اب اس کے احکامات پوچھے جا رہے ہیں کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی چونکہ یہ پہلی جنگ تھی جنگ بدر اب وار ایتھکس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جنگ کا مقصد جو ہے وہ ذہنوں میں اجاگر اور واضح کیا جا رہا ہے تو مال غنیمت کو کیا کہا نفل ایکسٹرا اصل شے کیا ہے جنگ کی اصل مقصد کیا ہے جنگ کا اللہ کی رضا مقصد کو اپنے سامنے رکھنا فتح اور مال دونوں اضافی چیزیں ہیں اگر تمہارا فوکس فتح اور مال پر ہو گیا اور تم نے مال اور فتح کو مقصد سمجھ لیا جنگ کا تو پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہے گا یہ تو فساد فی سبیل اللہ ہو جائے گا اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے وہ نا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی تو شہادت کو ہٹا کر وہاں رضا رکھ دیجئے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے بس تو بہت خوبصورت انداز شروع ہونے کا یس کانل انفال یہ تو اس اضافی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہی تو مین ایشو ہے ہی نہیں یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ زیادہ مال غنیمت کے بارے میں بھی سوال جواب کیے جائیں یا اس کو فوکس کیا جائے یا کنسنٹریٹ کیا جائے اس کے اوپر فرمایا قل الانفال للہ والرسول کہہ دیجئے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں تو مسلمانوں تم کیا کرو فتق اللہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو حدیث میں آتا ہے ابو ذر غفاری سے یہ روایت ہے کہ وہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ مجھے وسیعت فرمائیے آپ نے رشاد فرمایا میں تم کو وسیعت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی کیونکہ یہ تقوی بہت آراستہ کرنے والا اور سنوار دینے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اور وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے ذر کہتے ہیں میں نے پھر ارض کیا اور نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفاع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرنے والی ہے میں نے ارض کیا اور نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنا چھوڑ دو کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے میں نے عرض کیا اور نصیحت فرمائیے آپ ترشاد فرمایا ہمیشہ حق اور سچی بات کہو اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو میں نے عرض کیا اور نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو کہا اور فرمائیے آپ نے فرمایا تم جو کچھ اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو چاہیے کہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے تو ہم سب کے لیے ہدایت ہے فتق اللہ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اصلی غذا بہین اور اپنے آپس کے تعلقات درست کر لو اس لیے دیکھیں کہ تقوی معاملات کو درست کرنے میں بڑا معاون مددگار ثابت ہوتا ہے وہ اتی اللہ رسول ان کن تو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرس جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے زیادت ہم ایمانہ ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں دل ڈرتے ہیں اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کی وجہ سے معرفت جس میں ہوتی ہے جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس میں لازماً اس بات کا احساس پایا جاتا ہے کہ میرا رب کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میری نافرمانی کی وجہ سے اللہ مجھ سے بیزار نہ ہو جائے ایمان دیکھیں دل میں ہے نا ایمان کے ساتھ بات کی گئی ہے دل کی جذبات کا تعلق دل سے ہوتا ہے مومن کا اللہ کے ساتھ روکھا پھیکا تعلق نہیں ہوتا ڈٹیچڈ نہیں ہوتا اموشنل بانڈ ہوتا ہے جذباتی تعلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ رب کی بات سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے رب کی بات سن کر رونا آتا ہے ایموشنز ہیں نا سب اس کے جذبات انوالو ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ کر تو ایمان بڑھتا ہے مومن کے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے اور اپنی دولت میں اضافہ کس کو پسند نہیں है ہر میں اضافہ ہے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 اب ذکر ہے بدر کا کما اخرجا کا مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا وہ یا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف کے جا رہے ہیں یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تم کو ضرور مل جائے گا بدر کا پس منظر ہے کہ ایک قافلہ آ رہا تھا کفار کا اور ایک فوج آ رہی تھی کفار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ لشکر کا فوج کا مقابلہ کیا جائے تاکہ کفار کا زور ٹوٹے اس میں کچھ مسلمان جن کے ایمان کمزور تھے یعنی یہ منافقوں کی بات نہیں ہے کمزور ایمان والے لوگوں کی بات ہے کہ طبیعی طور پر انسان کو جنگ ناپسند پسند ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم قافلے کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں زیادہ جان کا نقصان بھی نہیں ہوگا مال بھی زیادہ ہاتھ آئے گا تو اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ فوج کی طرف چلا جائے اور فوج سے مسلمان مقابلہ کریں فرمایا و تبدون ان غیر ذات الشوقتی تکون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليهق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کے رہ جائے. خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے درپے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے ابھی ہزار کی بات کیوں کی ہم سب جانتے ہیں بدر تو ہم کلاس ٹو سے میرے خیال پڑھ رہے ہیں تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار کفار تھے تو ایک ہزار چونکہ کفار تھے تو ایک ہزار فرشتوں کا ذکر کیا کہ ایک ہزار اللہ فرشتے اتار دے گا تو بدر کا پس منظر تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی ان اللہ عزیز ان حکیم یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے اور وہ وقت جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا جنگ سے پہلے یعنی کہ اس کو ہم آج کل کی اطلاع میں کہتے ہیں نا پاور سنوز تھوڑی دیر کے لیے نیند لے کر اڑ جانا ایک دم انسان فریش ہو جاتا ہے اس کا ذکر ہے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 کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو یہ بڑا امپورٹینٹ مقام ہے فرشتے کیوں اتارے اگر فرشتوں کو بھیج کر جنگ لڑوانی ہوتی تو مومنوں کا کیا کام فرشتے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط کر دیں جنگ تو مسلمان ہی کرتے ہیں ہتھیار مسلمان ہی اٹھاتے ہیں جانے مسلمان ہی دیتے ہیں فرشتے تو بس ذرا سا سمجھیے کہ اپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں سا القیفی قلوب الدینہ کفر میں بھی ان کو کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں بس تم ان کے گردنوں پہ ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے سخت گیر ہے یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تم کو معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دو کا عذاب ہے اے ایمان لانے والو جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا رَمَيْتَ رمعتا رَمَيْتَ رمتا اللَّهَ اللہ اور آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اشارہ ہے بدر کی جنگ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک مٹھی بھر ریت اٹھائی اور کفال کی طرف اس کو پھینک کر آپ نے فرمایا شاہ تل چہرے بگڑ جائیں یہ نبی کی بد دعا ہے اور نبی کی بد دعا قبول ہوتی ہے اس سے ہوا یہ کہ وہ جو ریت آپ نے پھینکی وہ کفار کی آنکھوں میں کانوں میں چلی گئی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اشارہ ہے یہاں پر ابو جہل اور کچھ روایات میں آتے نظر بن حارث کی دعا کی طرف ابو جہل نے بدر سے پہلے کہا تھا کہ یہ یوم الفرقان ہے یہ فیصلے کا دن ہے اور اس نے کہا تھا اور دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ جو ہم میں سے قطار رحمی کرنے والا ہے آج تو اس کو سزا دے دے سمجھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے رہا ہے پتا نہ چلا کہ خود اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے تو اللہ تعالی نے ہرا دیا کفار کو اور نظر بن حارث نے بھی کہا کہ اللہ ہم دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہے تو اس کی مدد کر یہ دعا کر کے نکلے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو فیصلہ مانگنے کے لیے نکلے تھے فیصلہ آ گیا و ان تنفا خیر اب باز آ جاؤ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 اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا لیکن اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے یا ایو الدینہ آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس تجیبول اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے رسول کس کی طرف بلاتے ہیں زندگی کی طرف ایمان زندگی ہے اور اللہ کے رسول کی بات سے منہ مو موڑ لینا دراصل ایمان کی موت ہے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نام میں آیت 122 میں ابا منکانہ میتن ف نہ ہو بھلا وہ جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا تو یہ قرآن تو وہ خیر و برکت کی بارش ہے جو مردہ روحوں مردہ ایوان کو زندہ کر دیتی ہے وَعلموا اور جان لو ان اللہ یا اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے ادیس میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے یا مصرف القلوبی صرف قلبی علا تاعتک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جمع دے بَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِي بَنَّا الَّذِينَ ذَلَمُ خاص خَوَصُوا اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو یعنی اس کی تشریح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ازا وجل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عوام کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کر سکتے ہوں پھر بھی اظہار نہ کریں جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے یوں سمجھیے نا کہ جیسے اپنے بچے کو ہم کتنا بھی اناکولیٹ کروائے اپنا گھر ہم کتنا بھی صاف کر لیں اگر پورے شہر میں وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے گھر کے دروازے کے باہر گٹر بہ رہے ہیں ہر طرف گند ہی گند ہے تو ہمارے گھر کے اندر بھی وہ گند ضرور آئے گا جب گناہ ایک ایپیڈیمک بن جاتا ہے تو ہمارے گھروں کے اندر بھی اس کا اثر آتا ہے چاہے ہم خود کتنا بھی نیکی پر قائم رہنا چاہیں ایسے میں ذاتی نیکی کام نہیں آتی بلکہ معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش بھی لازمی ہے والمو اللہ شدید القاب اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹانا دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیالت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے واقعی یہ دو چیزیں ایسی ہیں مال اور اولاد جو کھبی بھی ہیں ہمارے دلوں کے اندر. دونوں کا عجر قیامت تک قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا نہ قیامت کے دن اس سے نجات ہوگی وہاں بھی اس کا جواب دینا ہوگا اور ہم مر جائیں گے ہمارا عمل ختم ہو جائے گا لیکن ان کی طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہی رہے گا انویسٹمنٹ ہے نا اولاد اور مال انویسٹمنٹ کا تمہیں ڈیویڈنڈ آتا رہتا ہے وہ بہت کچھ ہے اے ایمان لانے والو اگر تم خدا ترسیختی تیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا اللہ بہت فضل والا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکر حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے میں سازشیں ہو رہی تھیں دار النوا میں کہ کیا کیا جائے آپ کے ساتھ مختلف آپشنس تھے یوف بتو کا او طلوع کا او کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ یہ بھی ایک دعا تھی اور نظر بن ہارس نے یہ دعا مانگی تھی اگر دل میں خوف ہوتا تو کہتا اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمیں ہدایت دے دے اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب کہ آپ اے نبی ان کے درمیان موجود تھے اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی ہیں بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں بس اب لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے یعنی عبادت میں بھی انہوں نے میوزک شامل کر لیا تھا میوزک بھی عبادت کے نام پر ہونے لگ گیا عبادت میں رنگینی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قوالیاں اور عرس اور دھمال یہ ع نیکی سمجھے جانے لگ گئے ہیں আজকাল ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے لیکن آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پشتاوے کا سبب بنیں گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھاڑ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھوک دے یہی لوگ اصل خسارے میں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اب بھی اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا ارادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے آمال کا دیکھنے والا اللہ ہے وَإِن تَوَلَّو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرِ اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سر پرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددکار ہے ان خِرُو دَعْوَانَا أَنِ الْح دیکھیے ابھی جو زلزلہ آیا ہے اور اتنے اس کے اندر لوگ ختم ہو گئے تو ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے زلزلے کے لوگوں کے لیے آپ کوئی احتیاط دینا چاہیں تو آج شام پانچ بجے تک پی ایف میوزیم میں جمع کرا سکتے ہیں خاص طور پہ کپڑے کمبل نان پیریشیبل آئٹمز وغیرہ کی ضرورت ہے جی ہاں زکوۃ بھی دی جا سکتی ہے اس کے لیے لیکن فی الحال ان کو جس چیز کی ابھی ضرورت ہے جلے گئے دنیا سے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں اللهم اغفر لهم ورحمهم وعفهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم جنة وأعظهم من أذاب القبر ومن أذاب النار